شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب ربط ممتحانہ سورہ حش میں موالات بال یہود کی مذمت تھی یہود کے ساتھ جارے نہ لگاؤ اس صورت میں بھی موالات بالکفار کی آتا ہے خلاصہ ترک الموالات بالکفار التظام عصو ابراہیم اجازت مدارات اور مہاجرات کے احکام طریق بیت میرے محترم یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا ٹھیک ہے نا ہاں بنی بکر کی امداد کر دی اور بنو خدا کے ساتھ لڑی مڑی معاہدہ ٹوٹ گیا اس کا تو حضرت نے تیاری شروع کر دی کس کے لیے کہ مکے کو ہم پتہ کریں لیکن حضرت نے صحابہ کرام کو روک دیا تھا تیاری کرو لیکن پوشیدہ پوشیدہ منافقین کو پتہ نہ چلے کہ وہ راز بتاتے تھے نا وہاں مکے والوں کو دوسروں کو ہی پتہ نہ چلے پوشیدہ پوشیدہ تیاری شروع کر دی کہ یکتم حملہ کریں گے وہاں حضرت کے ایک صاحب اتحاد بن ابھی بلتا یمنی افسر یمن کے تھے پھر مکے پاک میں رہتے تھے تجارت کرتے تھے ان کے بیوی بچے مکے رہ گئے اور یہ مکے سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے مدینہ بیوی بچے مار مکے پاک کے اندر کا اب حضرت نے جو تیاری شروع کی جہاد کی کہ مکے کو فتح کرنا ہے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 مغنیا سمجھے جی گانا گاتے تھے وہ ایک عورت تھی سارا مغنیہ كہ مکے پاک کے اندر میراسن جس کو کہتے ہیں جی میرا جی آہ. تو مکے پاک کے اندر بھی گانا سناتے تھے لوگ اس کو امداد کرتے تھے حسین عورت تھی سمجھے پھر کچھ نہ کچھ اس کا سن بڑھ گیا سمجھے تو مکے پاک والوں نے ان کی امداد اتنی نہ کی. کچھ بوڑھی بھی ہو گئی اور مکے والے بدر کے اندر ان کو بہت شکاست آئی تھی پریشان بھی ہو گئے تو جب وہ خدا کی سلو ہوئی نا تو عورت آئی ادھر مدینے پاک بھیک مانگنے کے لیے تھی کافر عورت غسل نہیں تھی بھیک مانگنے کے لیے کہ بھی مدینے جو مہاجر چلے گئے ہیں اور وہ بھی میری مدد کرتے تھے وہ خود ان کے باپ مدد کرتے تھے تو۔ تو حضور کے پاس سے آپ نے پھر تو کیسے آئی ہے سارا کہنے لگی میں مانگنے آئی ہوں آپ نے فرمایا مکے کے نوجوان جو تیری امداد کرتے تین گانا سناتی تھی وہ مر گئے وہ کہنے لگی کوئی تو مر گئے بہجر کے اندر کوئی باقی پریشانی کے اندر ہیں تو اس لیے میں ادھر آئی ہوں بھیک مانگنے لگی میری امداد کرو پھر حضور نے کچھ نہ کچھ کسی امداد کر دی کیونکہ اس نے پھر واپس جانا تھا مکے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 وہ عورت تمہیں ملے گی روزہ خاک پہ ایک مقام کا نام ہے خط اس سے لے آؤ انہوں نے گھوڑے دوڑائے پا لیا جیوا روزہ خاک پہ عورت اونٹنی کے اوپر سوار دی حضرت علی نے پھر اونٹی سے نہیں کرتا رہا وہ آ آپ نے کہا تلاشی دے اس نے تلاشی جو دیو خط نہیں نکلا خط یا تو ادھر تھا اس کی تلاشی نہیں لی ہوگی یا اظہار کے اندر تھا باقی تلاشی کپڑوں شپڑوں خط نہیں تھا حضرت علی نے فرمایا خط تو ہے تیرے پاس نہیں کوئی میرے پاس خط نہیں آپ نے تلوار کھینچ لی فرمایا خط دیتی آیا تجھے ننگا کروں میں <laughs> تو تجھے نگا کر بھی خط نکالوں گا حضور کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہوتا آخر ڈر کی وجہ سے پھر خط نکال کے دے دیا خط میں یہی چیز لکھی ہوئی تھی عورت تو گئی مکہ جی حضرت کی خدمت میں پڑھا گیا حضرت نے حضرت حاطب کو بلایا کبھی آپ نے کیا کیا ان نے آج کیا حضرت میں ہوں مسلمان اور بدری صاحب ہی تھا بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مال اولاد جائیداد کی محبت میں میں منافع نہیں کی بہرحال میں معافی چاہتا ہوں حضرت عمر بیٹھ رہے تھے انہوں نے کہا حضرت میں تو ایسی گردن اڑاتا ہوں مجھے اجازت دیجیے حضرت نے فرمایا میں عمر نے یہ بدری صاحب ہے اللہ نے بدریوں کے لیے بخشش کا اعلان کیا ہے چاہے غلطی بھی ہو گئی ہے اس سے مقبور ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے یہ ایت نازل کی سمجھے جی؟ تو اس کی تو توبہ قبول ہو گئی لیکن تم بھی کر دی کہ ایسا کام آئندہ کوئی مسلمان نہ کرے کہ کافروں لو راز بتلانا پھر راز بھی جہاد گا یہ تو بڑی اونچی چیز ہے نا یا یو اللہ زین ان, ان موالات القفار اناہ یو ان موالات القفار کفار کی دوستی سے روکا کیا ایمان والو نہ بناؤ تو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تو کون الحمب الداد کے پیغام بھیجتے ان کی طرف دوستی کا و قد مانے فروغ نمبر ایک حالانکہ تائو تو کافر ہیں کہ پہلا مانے ہے کفر کیا انہوں نے ساتھ اس چیز کے آیا تمہارے پاس حق دین اسلام قرآن یوخرجون رسول یا معنی نمبر کتنی جی دو ہے مزارے لیکن بمانے مادی نکال دیا انہوں نے رسول کو اور خاص تم کو بابت جیس کے کہ ایمان ل تم ساتھ اللہ کے تمہارا رب ہے ان کون تم جہاد فی صبیلی معنی نمبر تین تیسرا معنی یہ ہے کہ راز بھی تم جہاد کا بتا رہو حالانکہ جہاد کر آپ تو چھپائے جاتے ہیں اگر ہو تم نکلو باوجہ جہاد کرنے کے میرے راستے میں اور باج طلب کرنے میری رضا کے تو سر رون رہشیدہ پوشیدہ کرتے ہو ان کی طرف اپنی دوستی بانا علم ہو اور میں خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو وہ چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ میّّا فعلومین کو انجام موالات جو کرے گا اس دوستی کو تم میں سو تو گمراہ ہو گیا سیدھے راہ سے ایسک کو پہلے مانے کتنی آ تھے جی تین رات چوتھا معنے چوتھا معنی یہ ہے کہ بال اگر وہ کافر تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لے تو تمہیں معاف کریں گے جی تم کیوں یاری لگاتے خبی سوکھتا وہ تو نہیں معاف کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے دوست ہیں وہ دشمن ہیں تمہارے معنی نمبر چار ایسوکم بالفرد اگر قابو کر لیں وہ تم کو یعنی غالب ہو جائیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن اور دراز کریں گے اپنے ہاتھوں کو طرف تمہارے لڑنے کے لیے اور اپنی زبانوں کو بھی ساتھ برئی کہ زبان درازی کریں گے بد الخر معنی نمبر پانچ اور ان کی تو ہر وقت یہ خیش رہتی ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں وہ چاہتے ہیں تم بھی کیا کافر بن جاؤ اور چاہتے ہیں یہ کہ کافر بن جاؤ یہ پانچ مانے تھے لان تن فاکم ارحام اب اس میں رفع کیا گیا ہے سبب موالات رفع سبب موالات بھئی موالات دوستی کا سبب کون بن رہے تھے اور بیوی بچے جائیداد یہ کافروں کے ساتھ موالات کا سبب یہ بن رہے تھے تو رفع سبب موالات اس کو دور کیا گیا ہرگز نہ نفع دیں گی تم کو رشتے دار تمہاری نہ اولاد دن قیامت کے فائم صلاح کرے گا اللہ تمہارے درمیان اور اللہ ساتھوں سے کرتے ہو دیکھنے والا ہے قد قانت لکم اسواتون التظام اسوہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو لازم پکڑو www التظام اسوہ ابراہیم دیکھو جی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 تو اعلان براد کیا یا نہیں ابراہیم علیہ السلام اور اس کے مطبی نے ہاں ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی باپ کو کہ میں تیرے لیے معافی مانگتا رہوں گا لیکن جب واضح ہو چکا کہ اس کی موت کفر روپ آئی ہے تو بری ہو گیا نہیں اور صحیح بری ہو گئے مگر ایک بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی اظہار شبہ ہے اپنے باپ کے لیے کہ البتہ معافی مانگتا رہوں گا تیرے لیے اور نہیں ہی بالک واسطے تیرے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا ربنا علیہ کا توکل مناجات ابراہیم اے ہمارے پروردگار خاص تجھ پہ میں نے ہم نے توکل کیا تیری طرح رجوع کیا تیری طرح لوکن ہے اے ہمارے پروردگار نہ بنا تو ہم کو تختہ مشک کفار کے لیے اور بخش واسطے ہمارے اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے لقر کان القمفیم اس اسواتون پہلی بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلات کی زندگی میں تمہارے یہ کیا ہے نمونہ ہے اب بھی کیا ہے نمونہ ہے لیکن ذرا اس اسلوب کا تبدیل ہے بھائی عنوان آخر یہاں بھی تاکید ہے اتباع ابراہیم کی لیکن عنوان کچھ اور ہے تاکید اتباع ابراہیم عنوان آخر البتہ کی ہے واسطے تمہارے ان کے اندر نمونہ اچھا لے من کا نظر جلا یہ پہلے لفظ تھے ہاں یہ مقتضی اتباع ہے پہلے مقتضی اتباع کا بیان نہیں تھا اب ہے اس شخص کے لیے ہے مقتضی اتباع جو امید رکھتا ہے اللہ کی دینا آخرت کی وہ میت اللہ اور جو منہ موڑتا ہے اللہ غنی حمید ہے اب صاحب جالا بشارت بشارت دیگی مومنین ہو کہ اب تم یاری نہ لگاؤ کافروں کے ساتھ اب یاری نہ لگاؤ اللہ تعالیٰ خود یاری لگا دے گا کیسے یاری لگا دے گا مسلمان ہو جائیں گے مکہ پتہ ہو جائے گا خود بخود یار بن جائے گا تمہارے السلّہ بشارت امید ہے اللہ یہ کہ کر دے تمہارے اور ان کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں ان میں سے مبت محبت مسلمان کر دے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 نہ تمہارے دشمنوں کی کیا کرتے ہیں امداد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مدارات کی اجازت ہے موالات کی پھر بھی اجازت نہیں کس کی اجازت ہے جی موالات نا دلی دوستی نہیں مدارات ظاہری خشکل خشکل کی بیمار ہو جائیں تو امداد کر دی ہمدردی کر دی یہ اجازت مدارات نہیں روکتا تم کو اللہ ان کافروں کے بارے میں جو نہیں لڑے تم سے دین کے بندار اور نہ نکالا انہوں نے تم کو اپنے گھروں سے ایک احسان کرو کر رکھ ہو انصاف کرو ان کی طرف بے شک اللہ محبت رکھتے انصاف کرنے والوں کے ساتھ انماً اللہ کفار محاربین کا حکم ہاں محار بین کے متعلق ہے کفار محارف سوائے سنی روکتے ہیں تم کو اللہ ان لوگوں سے جو لڑے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں نکالا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بظاہر اللہ خراج کم اور امداد کی تمہارے دشمنوں کی کوپن نکالنے تمہارے ان کے یہ کہ دوستی جوڑو یہ نہیں ہے معیت والجان موالات اور جو دوستی جوڑے گا نا ان کے ساتھ یہی لوگ ظالم ہیں یازین یا عمر قانون اول برائے محمنین کنارے پہ لکھ لیجئے قانون اول برائے وہ اور درمیان میں لکھو محاجرات کے احکام, آحکام www.shahideislam.com میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی تھی نا کافروں کے ساتھ حدیبیہ اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان نوز باللہ اگر مرتد ہو کے آیا نہ مکہ ہم واپس نہیں کریں گے اور ادھر کافروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر تم نے واپس کرنا ہے سمجھے جی؟ یہ لکھا جا چکا تھا وہاں یہ تشریح نہیں تھی کہ مرد عورت جو ہی ہو لیکن چند عورتیں اس وقت مسلمان تھیں وہ آنے لگی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 جب آئے تمہارے پاس مومن روتی ہجرت کر کے دار الحرب سے فام حکم نمبر ایک امتحان لو ان کا اللہ عالم بان ایمان نہ اللہ حقیقت جانتے ہیں ان کے ایمان کو بس اگر جان لو تم ان کو مومن امتحان کے بعد پس نہ لوٹاؤ ان کو طرف کو پار کے یہ حکم نمبر کتنے جی کافروں کی طرف نہیں لوٹانا بھئی عورت مومر بن گئی ہے اور اس کا شوہر کیا ہے کافر ہے ان کی طرف نہ لوٹاؤں سمجھے تھا پر نہ لوٹاؤ لوٹاؤں کا لا ہنہنا نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے اور نہ وہ کافر ہیں حلال ان عورتوں کے لیے واہ تو ہما یہ حکم نمبر تین حکم نمبر تین یہ ہے کہ عورتوں کو تو واپس نہ کرو عورتوں کو واپس نہ کرو لیکن دیکھا جائے گا اس عورت کے ساتھ اگر کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہے مدینے کے اندر تو اس مسلمان کو کہیں گے کہ اس عورت کا حق مار اس کافر طرح پہنچائے اس عورت کو جو حق مار دینا ہے کس کی طرف پہنچائے کیونکہ کافر اس کو حق مار دے چکا ہے نا تو لہٰذا اس کا قرضہ اس کو پہنچائے لیکن یہ صورت اب نہیں ہو سکتی چونکہ صلاح ہدائے بیاہ تھی نا تو ہدائے کے اندر یہ معاملات تھے چونکہ سلوں کو بھی باقی رکھنا تھا اس لیے حق مہر واپس کی جاتی تھی اب اگر یہ صورت ہو تو ہم واپس نہیں کریں گے حق مہر وہاں کے لیے خاص تھی دیکھو جی اور اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرنا چاہتا اس, اس عورت کے ساتھ تو پھر بیت المال سے ان کا کو حق مہر دی جائے سمجھ رہے ہو کوئی مشکل حکام آ رہا ہے ذرا دیکھنا وا تم با انپک حکم مرکن ہے جی اور دے دو ان کو وہ حق مہار جو انہوں نے خرچ کی کس نے کافروں نے بلا جنا حکم نمبر چار اور نہیں گناہ تمہارے اوپر یہ کہ نکاح کر لو ان کے ساتھ جب دے دو ان کے ان کے حق ماہر ٹھیک ہے نکاح بھی ان کے ساتھ کر لو سمجھے جی اچھا جی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 یہ کسی عالم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے پاس آیا الحمدللہ سمجھنے کے لیے وہ یہ مسئلہ ہے جی ایک مسلمان آدمی کی بیوی بی رہے گی مک کے پاک کافرا تو اس مسلمان کا حق کون کے پاس حق مار کرے رہ گیا نا اس نے کیا مطالبہ کہ حق مار دو کہ ہم نہیں دے گا حق مار لیکن اس کا کار تو کھڑ گیا نا اب خدا کی قدرت ایک اور عورت مکے پاک سے مسلمان ہو کے کیا آ گئی جی مدی پاک کی ہاں اب پاک کی تو کسی مسلمان نے اس کے ساتھ کیا کر دیا نکاح کر دیا اب اس مسلمان نے نکاح کیا اس نے حق مار وہاں بھیجنا تھا نا لیکن ان کے پاس بھی تو ہمارا حق کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے آدمی کو حق مار نہیں دے رہے تھے لہٰذا یہ وہاں بھیجے ادھر والے کو دے رہے آ گیا سمجھ جی دیکھو جی ایک قانون نمبر کتنی ہے جی تین دو تو پہلے آ گئے نا بائن فات شہ امن ازواج کم اور اگر رہ جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے درخت کاپروں کے فوت ہو جائے کہ منع وہاں رہ جائے جب جبلیوں جبیوں اور اگر رہ جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے کس کی طرف کاپروں فا آ کب تم اس کا منع لکھ لو پھر تمہاری باری آئے تمہاری عورت رہ گئی ادھر حق مہر بھی رہ گئی ایسے میں تو فا کب کا منع تمہاری باری آئے باری کا کیا منع وہاں سے عورت تمہارے پاس آ جائے اور اس کی حق مہارت فات الزینہ پر فا دے دو ان لوگوں کو کہ چلی گئی تھی بیویوں جو رہ گئی تھیں رہ گئی تھی بیس کے خرچ کیا آپ سمجھ آ بات اچھا جی اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو یا تفصیل ہے تفصیل طریقے امتحان پہلے کیا فرمایا گیا تھا کہ عورتیں جو ہجرت کرتے ہیں ان کا کیا لوگ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 یہی تزکیہ کی ہے کیا آ, تزکیہ بات ان کی ہے اب جو لوگ بیعت کے منکر ہیں جی بیت فراڈ ہے فراق ہو جائے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث ہے تو قرآن سے ثابت ہے اور ہمارے حضرات جو بیعت کرتے ہیں تو یہی آیت باقاعدہ پڑھتے ہیں انہیں چیزوں کا عط کراتے ہیں قرآن سے ثابت ہے آ, تفصیل طریقۂ امتحان وہ امتحان اسی طریقے پہ ہے کہ بیعت کی جائے یا یونّی نبیو طریق کے بیات جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں سے کہ بیات کرتی ہیں آپ کے ساتھ اللہ اللہ یشرکنا شرط نمبار ایک اوپر اس کے کہ نہ شریک کریں گی ساتھ اللہ کے کسی چیز کو نمبار کہا گیا اولا یشرکنا نہ چوری کریں گی دو نہ ذنا کریں گی تین اور نہ قتل کریں گی اپنے اولاد کو کتنی کا بھئی عورتیں قتل کرتی تھیں یا نہیں واحض المود تو سہیلا زندہ دھر غور کرتی نہیں نا اچھا جی گلا یاتی نہتان اور نہ آئیں گی ساتھ بہتان کے یہ نمبر پانچ ہے کہ گھڑیں گی اس کو اپنے سامنے درمیان ہاتھوں پاؤں کے نا گھڑیں گی بہتان تلاشی نہیں کریں گی یہ عورتیں ایک دوسرے کے اوپر بڑی بہتان باندھتی ہیں سمجھے جی آپ تو بہتان بھی نہیں باندھیں گی بلا یاسین گفی مارو اور نہ بے فرمانی کرے گی تیری مشروع کام کے اندر حضرور تو سارے مشروع کام بتاتے تھے نا لیکن ادھر قید اس لیے گئی کہ بیب تو قیامت رہنی ہے نا تو آج کل کے جو پیر ہیں نا تو ان کے بارے میں تو یہ قید اعتراضی بن سکتی ہے نا کہ پیر مشروع کام کہے تو مریدنی مان لیں اگر مشرو کام نہ کہ غائب مشروع کام کہیں تو پھر نہ مانیں اور نہ بے فرمانی کریں تیری کس کے اندر مشروع کام کے درپر بائے آپ بیت کر لیں ان سے اور معافی مانگے واپس ان کے اللہ کے لئے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا بولو خلاصہ صورت ساری صورت کا خلاصہ تو وہی ہے نا کہ قافلوں کے ساتھ یاری نہیں لگانی چاہے کافر مشرق ہوں چاہے یہ کافر یہودی ہوں یہ بھی کافر ہے نا یازینہ منو ایمان والو نہ دوستی جو تو ایسی قوم کے ساتھ یہودی لکھو جا جن کے اللہ کا غذب ہو چکا ہے تاکہ ایک نامید نا ہو چکے ہیں یہ آخرہ سے جیسے نا امید ہو چکے وہ کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا معنی یوں نہ کرنا جیسا کہ نامید ہو گئے کافر قبروں والوں سے یوں مانا نا کل جیسا کہ نام ہو گئے کافر قبروں والوں سے یہ غلط معنی ہے یہ من بیانیہ ہے مفسرین لکھتے ہیں تفسیر میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ نامید عید ہو گئے وہ کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے بھائی جو کافر قبروں میں ہے نا امید نہیں آپ وہ ایمان لا سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں بالکل نا امید یہ جی من کون سا ہے جی جی ہاں میرا مناظرہ ہو رہا تھا ایک بتی مولوی کا اس نے پڑھا کما جیسل کفار اصحاب القبور کہ اصحاب قبور سے کافر نا امید ہوتے ہیں تم وہابی جو ہو اصاب کبور سے کیا ہو نا امید ہو اصحاب قبور سے کیا ہو ہاں نا امید ہو اس لیے کافر ہو تم وہابی ہو ہم اسار قبول سے امیدیں رکھتے ہیں تم نا امید ہو لہٰذا تم کا پھر میں نے اس کو کہا پہلی بات یہ ہے کہ من نے بیان دیا ہے آپ ساری تفصیل اٹھا کے دیکھے میں نے بیان دیا ہے یہ غلط معنی نہ کیا کرو نمبر دو یہ ہے ذرا غور میں <قلت> ایک آدمی کے پاس جاتا ہی نہیں کام کے لیے بالکل جاتا نہیں تو میں کہوں گا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 بیٹا دے دو رسک دے دو ہے تمہیں جی نا صاحب کو گور سے کے واپس آتے ہو پھر تو جی خوب نعرا لگ گیا ٹھیک ہے نہیں اللہ نے اس وقت میرے دل میں ڈال دیا کہ <laughs> یہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <yye> جواب دینا چاہیے اے جوانی کے اندر میں نے کافی مناظرے کیے ہیں اب اب نہیں کرتا اب میں مناظرے کا قیال ہی نہیں ہوں اب ہمارا جو مسئلہ کہ وہ یہی ہے کہ سارے مسلمان طے پہ مل کے کس کا مقابلہ کریں یہ بائیمان انگریزوں کا بدماشوں کا یہ